علحمد للّہ وسلام ولا رسول ولی وصحب اللہ و ام اللہ ددین قفرو ف یقولون مادہ اَراد اللہ بحادہ مثلا یو دل و بحی به و ہدی بہی کثیر و ما یُ دلّل و بحی الفاصقین اللہ ددین ینعدون ما امر الله به صلا و في فل القاصرون ان اللّہ بے شک اللہ لا یس نہیں شرماتا عدربہ کے بیان کرے مثلاً کوئی مثال مابعود وہ مچھر کی ہو فما فوقہ یا اس سے بھی حقارت میں کوئی اوپر ہو فمََ پس وہ لوگ آمن جو ایمان لائے ف پس وہ جانتے ہیں انا الحق و مربہ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے و ام الدینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ بس وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بے حاضہ مسئلہ اس سے مثال بیان کرتے ہوئے یو بِهِ و گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو و یہدی بیہی اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو وَمَا یو بِهِ بہی اور نہیں گمراہ کرتا اس سے علفاصقین مگر نافرمانی اختیار کرنے والوں کو اللہ وہ لوگ ینقدون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو ممبد میساقی اس کو پختہ کرنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ اور قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بہی کہ جس کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ نے انیو صلاح کہ اس کو ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الد زمین میں الائک ہم الخاصر یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ مکے والے شک کرتے تھے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ نادل نہیں ہو رہا قرآن حکیم کے بارے میں ایسی باتیں شکوک و شبہات انکار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں شک پیدا کرو تو وہ ایسا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم شک کرتے ہو اور اس شک کو پھیلاتے ہو اور اس کو انکار کا سبب بنانے کی کوشش کرتے ہو تو پھر اس قرآن کا مقابلہ کرو اور اس مقابلے کے لیے ایک صورت صرف ایک صورت صرف ایک صورت قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ جس میں قرآن جیسا انداز ہو کلام کا وہ معیار ہو تاثیر میں وہ پختگی ہو بلاغت میں وہ کمال ہو وہ ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ یہ چیلنج کیا اب طریقہ تو یہ تھا نا کہ اپنے شک کو ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ کر لیتے کوئی مقابلہ کرتے چیلنج قبول کرتے اور قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کے پیش کرتے تو یہ تو کر نہ سکے تو کیا کرتے ہیں اعتراضات شروع کر دیے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں مکڑی کی مثال کہیں مچھر کی مثال کہیں مکی کی مثال یہ جو اس قسم کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان مثالوں کا کیا مطلب ہے یعنی اپنے شک کو ایک نیا رخ دینے کے لیے چیلنج قبول کرنے کی بجائے یہ انداز اختیار کیا قرآن پر اعتراض شروع کر دیا اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں نادل کیا اس کے بارے میں اعتراض کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دیتے ہیں پھر سمجھ لیجئے اس بات کو یہ آیت نادل کیوں ہوئی کہ انہوں نے چیلنج قبول کرنے کی بجائے قرآن پر بے جا اعتراضات شروع کر دیے مقصد انکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا بات کو چھوڑا نہیں فرمایا ان اللہ لا ان اندر با مسلم برعدتاً فما فوقہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے قرآن مجید میں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے مچھر کے پار کی بات کرے کسی ذرے کی بات کرے یا مچھر سے جڑا کوئی بڑی چیز ہے فما فوقہ کا ایک معنی یہ ہے کہ مچھر سے کوئی بڑی چیز ہے نہیں مکھی مکڑا ان کی مثالیں بھی ہیں یعنی حقارت میں مچھر سے بڑی کوئی چیز ہو یا وجود میں مچھر سے کوئی بڑی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے وہ مکڑی کی مثال مکھی کی مثال اسی طریقے سے اللہ نے اور بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں کہیں گدے کی مثال بیان کی ہے آواز بیان کرنے کے لیے کہیں کتے کی مثال بیان کی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں تو فرمایا یہ جو اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کی بنیاد کوئی نہیں صرف انکار کرنا مقصد ہے اعتراض کا پہلے اعتراض کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب میں چیلنج پیش کیا وہاں سے بھاگ گئے چیلنج قبول کرنے کی بجائے ایک نیا اتراض جڑ دیا تو فرمایا ان اللہ لا یس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ حیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالی کے لیے یہ صفت قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہوتی ہے اس کی تشبیح بیان نہیں کی جا سکتی حیا انسان کی بھی صفت ہے ایمان والوں کے بارے میں کہا ہے بل حیا او من المان حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے ایک مومن کی خوبی ہے کہ اس کے اندر حیا ہو انسان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس کے اندر حیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے یہ حیا لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کی تشبیح بیان نہیں کرنی انسان کے اندر جب حیا ہوتی ہے اس کے ساتھ انکساری پیدا ہوتی ہے بندہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا جی اس کی کیفیت اور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر جو یہ صفت ہے وہ اسی طرح ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اس کی اس کی تشویری نہیں بیان کرنے کے جیسے بندہ شرماتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے حیا ہوگی نہیں اللہ کی صفت اللہ کی ہے جیسے باقی ساری صفات کے بارے میں ایک عقیدہ ہے ایسے ہی یہ صفت بھی اللہ کی ہے اور اللہ ہی اپنی صفت کے ساتھ متصف ہے اور اس کو بندے کی حیا سے یا کسی اور کی حیا سے تشبیر نہیں دی جا سکتی لیکن ہم قبول کرتے ہیں ہم مانتے ہیں بہت سارے لوگ طویلیں کرنے لگ جاتے ہیں بعض نے ویسے ہی اللہ کی صفتوں کا انکار کر دیا اسے اس طویل کر کے کوئی اور ہی مقصود مراد بیان کرنا شروع کر دیا تو صلف کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو سب قبول کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس کی تشبیح نہیں کرتے اس کی تعویل نہیں کرتے تو اللہ تعالی نہیں شرماتا اسی طرح حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ تعالی شرماتا ہے یہ یہ, یہ لفظ بھی موجود ہے کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ شرماتا ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے ہاں اللہ بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اس کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے وہاں بھی یہ لفظ موجود ہے تو اس صفت کو ہم مانتے ہیں اس کی تشبیح نہیں کرتے نہ اس کی تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم اسی طرح اسے قبول کرتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں ہاں جی بہ مث بعودتن فما اللہ جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو قرآن میں بیان کیا ہے پہاڑوں کا ذکر کیا زمین کا ذکر آسمان کا ذکر آسمان کے ستاروں کا ذکر بڑی بڑی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہاں جی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی ماہیت ان کی کیفیت کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ہر چیز اللہ تعالی جانتا ہے اللہ جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے جس طریقے سے چاہے اللہ تعالی سمجھائے ہاں جی اس کی حکمت کو ماننا چاہیے کہ مثالوں سے اللہ تعالی حق واضح کر رہا ہے مثال کا مقصد حق بیان کرنا ہے حق واضح کرنا ہے مثالوں سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں بات سمجھانے کے لیے حق و واضح کرنے کے لیے اس اسلوب کو استعمال کیا ہے تو اللہ تعالی جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے ان کے اعتراض کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کا اعتراض تو صرف انکار کرنے کے لیے شک پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کرے یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کرے جو چیز وہ سمجھانا چاہتا ہے حق بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو جس چیز سے زیادہ اچھی مثال بیان کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے اس کو سننا چاہیے ماننا چاہیے اور جو حق وہ واضح کرتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے تو فرمایا ف عم اللہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے ف تو وہ جانتے ہیں اللہ الحق و مر رب <رَبِّهِم> جو ایمان والے ہیں وہ نہیں اعتراض کرتے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے مثال کے ساتھ بات سمجھا رہا ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نادل ہو رہا ہے وہ سارا ہی حق ہے ان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے اس لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے مچھر کی مثال کیوں بیان کی اللہ تعالی نے مکڑی کی مثال کیوں بیان کی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے हा? وہ تو جانتے ہیں کہ حق ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا بیان کرنا حق اس کا مثال سے سمجھانا حق وہ تو وہ تو اس بات کو سارے قرآن کو اللہ کی طرف سے نادل ہونے والی وہی کو وہ حق مانتے ہیں جب وہ حق مانتے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں اعتراض تو ان کافروں کو ہے کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے وہ امدینہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقول پس وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ بحاظہ مسلح کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی مثالیں بیان کر کے یہ اس قسم کا سوال اٹھانے کا مطلب مذاق اڑانا ہے ہاں؟ لو جی اللہ تعالیٰ مچھر کی مثالیں کتنا بڑا با کلام ہے اللہ کا کہ اس میں مچھر کی مثال بیان ہو رہی ہے یہ انکار کا ایک طریقہ ہے استحزا کا ایک طریقہ ہے فرمایا کافروں کا رویہ ہمیشہ یہ رہتا ہے مذاق اڑاتے ہیں ہاں یوں بہی کثیرن و یہدی بہی کثیرہ یہ مذاق اڑانے والے یہ گمراہی کے سوا کیا حاصل کریں گے یوں بہی کثیرن گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو و یہدی دی کثیرہ اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سوں کو وما یوں دل بہی اور نہیں گمراہ کرتا اس سے فاصقین مگر نا فرمان لوگوں کو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے مثالوں سے وہ اور گہرائی میں جا کر بات کو سمجھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے سمجھتے ہیں مانتے ہیں مان کر قبول کر کے عمل کرتے ہیں یہ ایمان والوں کا رویہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مانتے جاتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا جاتا ہے پھر ماننے کے بعد وہ عمل کرتے جاتے ہیں اللہ عمل کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے عمل بے خوبی پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اس قرآن سے وہ سب کچھ جو اس کے اندر ہدایت ہے وہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں لیکن لیکن جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کون گمراہ ہوتے ہیں یہاں یہ ایک اعتراض کا بھی یعنی اضالہ کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو اس طرح قرآن کے ساتھ اللہ کسی کو گمراہ بھی کرتا ہو نہیں اس کا جواب کیا دیا وما دل وی نہیں گمراہ کرتا اس سے الفاظ مگر نا فرمانوں کو جنہوں نے نافرمانی فرمانی کا فیصلہ کر لیا اختلاف کا فیصلہ کر لیا اعتراض پیدا کرنا اور استحزا کرنا مذاق اڑانا انکار کرنا جن کا رویہ یہ بن چکا ہے فاسق کی جمع ہے فاسقون اور یہ فاسقین عرابی حالت یہ کیوں ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فسق و فجور اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے فسق اختیار کر کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا نافرمانی کر کر کے اس جگہ پر پہنچا دیا اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت سے ہی محروم کر دیا یہ کل بھی یہ بحث آئی ہے بار بار یہ بحث چل رہی ہے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا قرآن ان ساری چیزوں کو سمجھاتا ہے واضح کرتا ہے فرمایا وما یو دل واسقین یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے اس سے ہدایت ملتی ہے اس سے گمراہی نہیں ملتی گمراہ لوگ خود ہوتے ہیں گمراہ ہونے والے کون ہیں ہاں جو نافرمانی اختیار کرنے والے ہیں اب آگے ان کی ان کی خسرتیں بیان ہو رہی ہیں یہ فاسقوں کا انداز بیان ہو رہا ہے جو اس قرآن سے ہدایت کی بجائے گمراہی حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر اب آگے ہو رہا ہے جو ان صفات کے حامل لوگ ہوں گے وہ قرآن سے بگاڑ پیدا کریں گے یہ آئےت آگے سنو درا اللہ دینہ وہ فاسق لوگ کون ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن کو دیکھنے کے بعد ہدایت کے آنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہیں اللہ دینہ وہ لوگ یعن قدونہ جو توڑتے ہیں آحد اللہ اللہ کے عہد کو ممباد میسا ہی اس کے پختہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑتے ہیں اللہ اکبر یہ ہیں گمراہ ہونے والے یہ ہیں قرآن مجید سے گمراہیاں لے کر دوسروں کو بھی گمراہ کر کے یعنی تابیلیں کر کے قرآن کی آیات کا معنی مفہوم بگاڑ کے یہ جرت ان کے اندر پیدا کیوں ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان ظالموں نے تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد توڑتا ہے اس کے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا کریں اور یہ توڑے مروڑے مفہوم کو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے یہ جرت ایسے لوگوں کے اندر ہی پیدا ہو سکتی ہے اللہ اکبر جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کیا میں اللہ تعالیٰ کو واحد الہ مانتا ہوں اس کے سوا میں کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اقرار کیا کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا ایک عہد کیا اللہ تعالیٰ سے لیکن عہد کرنے کے بعد پھر نہ توحید کو مانا نہ رسول کو مانا اور ادھر بھی اپنی مرضی کی باتیں ادھر بھی اپنے طور طریقے پھر قرآن مجید کو تو محض اپنے فلسفوں کے لیے بطور دلیل پیش کرنا جو عقیدے خود گھڑے ہیں جو نظام خود بنائے ہیں جو طریقے خود ایجاد کیے ہیں قرآن مجید کو تو دلیل کے طور پہ پیش کر کے اپنے فلسفوں کے اندر لا کے فٹ کر کے پھر اس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں یہ ہے رویہ ان فاسقوں کا ان نافرمان لوگوں کا جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بات اللہ کی اس کے رسول کی ماننی نہیں ہے ہم نے تو مخالفت ہی کرنی ہے ہاں جی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس قرآن سے ہدایت تو کبھی حاصل کریں گے ہی نہیں یا پھر اس سے مراد وہ عہد ہے جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے لیا تھا <السطو بی ربکم> آدم علیہ السّلّہ حدیث میں ہے نا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا جتنی روحیں قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھیں سب کو اپنے سامنے رکھا اور سب سے اللہ نے مخاطب ہو کے کہا تو بے کم کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتے قالو بلا سب نے کہا یا اللہ ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کو تازہ رکھنے کے لیے کتابیں بھیجیں شریعتیں بھیجیں آسمان سے پورا نظام آیا ہاں جی لیکن وہ کتنی دنیا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کے انکاری ہو چکے ہیں نہیں مانتے نہ نبیوں کو مانتے نہ کتابوں کو مانتے نہ شریعتوں کو مانتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے وہی کو تسلیم کرتے ہیں یہ مطلق انکار کرنے والے بھی بہت ہیں ایسے بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں مانتے اگر آپ غور سے دیکھیں ہمارے معاشروں کے اندر تو ایسے لوگ آپ کو کثرت سے ملیں گے جو اپنے آپ کو کلمہ گو تو کہتے ہیں مسلمان تو کہلواتے ہیں है? کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں, کتاب کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے اسلام سے اللہ کے دین سے قرآن سے اللہ کی شریعت سے اتنا توڑا مروڑا عقیدوں کو اس طرح برباد کیا ایمان کی حقیقتوں کو اس طرح بگاڑا اعمال اسلامی کو اس طریقے سے تباہ کیا ارکان اسلام کا ستیہ کیا نماز کی تعویلیں کر کے کہا یہ یہ جو پانچ وقت تم نماز پڑھتے ہو یہ کوئی نماز نہیں ہے یہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے اس سے یہ مراد ہے زکوۃ سے یہ مراد ہے فلاں سے یہ مراد ہے اپنی مرادیں نکال نکال کے ہاں جی پھر ان ظالموں نے اور آگے بڑھ کر ہاں اپنے اپنے طریقے معاشرت میں معیشت میں سیاست میں اخلاقیات میں قانون میں ہر چیز میں اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے اپنے اپنے نظام بنا لیے بظاہر مسلمان ہیں لیکن لیکن اپنے فلسفے بناتے ہیں اپنے طور طریقے بناتے ہیں اور قرآن کو بطور دلیل پیش کر کر کے توڑ مروڑ کے تاویلیں کر کر کے جس مقصد کے لیے قرآن نادل ہوا ہے بالکل الٹ اس سے چل کر یہ سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں شاید پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھنا عیسائد کا مفہوم سمجھنا ذرا دشوار ہو کہ پہلے ایسی کیفیات نہیں تھیں لیکن آج ہمارے سامنے تو یہ اس قدر زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں ماحول میں ایسے دانشور ایسے پڑھے لکھے یہ قرآن کی نئی نئی تفسیریں کرنے والے طویلیں کرنے والے بگاڑ پیدا کرنے والے یہ اتنے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے ظالموں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعویلے کر, کر کے قرآن مجید میں مفاہیم بگاڑ کے رکھ دیے تو آج ہمارے سامنے یہ یہ لوگ موجود ہیں آج ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ کون ہے جو قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کو اپنے سامنے رکھنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں اور اس سے گمراہی پھیلاتے ہیں آج موجود ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود اللہ تعالی کے معجزات کا انکار نبیوں کے موجود کا انکار آسمان کا انکار جنت دوزہ کا انکار بنیاد اسلام کی بنیادی عقیدوں کا انکار لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے تو یہ لوگ ہاں؟ یہ لوگ ہیں جن کے اندر بڑی جرت پیدا ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے اللہ اکبر ویکتا ماں امر اللہ بہی ایو صلاح اور کاٹتے ہیں وہ قطع کرتے ہیں وہ اس چیز کو کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا ملانے کا اسو، اس کو وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی میری عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے میں تمہارا رب ہوں تم میرے بندے ہو وہ ظالم اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں غیر اللہ سے جوڑ لیتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیا کہ میں نبی بھیج رہا ہوں اس نبی کی اتباع کرنی ہے اس نبی کو دیکھ کر چلنا ہے ان کے طریقے اختیار کرنے ہیں میں جو کہتا ہوں اپنے نبی سے کہتا ہوں میں شریعت اپنے نبی کو دوں گا نبی تمہیں سمجھائے گا اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتائے گا تو اس کی اطاعت کرنی ہے اتباع کرنی ہے تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے اپنا وہ رشتہ قائم ہی نہیں کیا نہ اتباع کی نہ نبی کے طریقے کو مانا نہ اس پر عمل کیا دوسروں سے بڑے اپنے تعلق جوڑ رہے ہیں اور نبی سے تعلق رشتہ کاٹ لیا اللہ اکبر ان کو فلاں کا طریقہ بڑا پسند ہے ان کو فلاں کا عمل بڑا پسند ہے نبی سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں غیروں سے جوڑ لیتے ہیں یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرابت یہ رشتہ داریاں جو ہے نا ان کو قائم کرنے کا ان کو جوڑنے کا ماں باپ کے حق اللہ نے مقرر کیے رشتہ داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اور حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرنا ہے مل کے رہنا ہے ماں، کافر ماں باپ بھی ہوں ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے تو رشتوں کو یہ کاٹتے ہیں یہ قرابت کو کاٹتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی پرواہ نہیں کرتے رشتوں کو توڑتے ہیں یا اس سے مراد یہ ہے اللہ اکبر جن لوگ جن لوگوں کے رویے یہ ہوں اللہ سے رشتہ کاٹ کے غیر اللہ سے جوڑ لیں نبی سے رشتے کی کوئی اہمیت نہ ہو اور غیروں سے تعلق ان کا بڑا اچھا ہو لباس غیروں کے پسند آئیں کلچر غیروں کے پسند آئیں طور طریقے غیروں کے پسند آئیں نبی سے وہ رشتہ وہ محبت وہ تعلق قائم ہی نہ ہو اور پھر رشتوں کو توڑیں ماں باپ کے ساتھ زیاتیاں رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں یہ، یہ ایسا کرنے والے لوگ ایسا کرنے والے لوگ ان کے اندر ہی جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قرآن سے بھی زیاتیاں کریں تو فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں عہدوں کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو قطع کرتے ہیں وہ یو سے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اللہ اکبر قتل و غارت گری کرنا لوگوں کے مال لوٹنا دوسروں کے حق غصب کرنا ظلم کرنا جو کمزور ہے اس کے ساتھ زیاتیاں کرنا لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے یہ ظلم کرتے ہیں فساد کرتے ہیں قوموں کی عادت ہوتی ہے قوموں کے اوپر زیاتیاں کرتے ہیں قابض ہو جاتے ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا غلامانہ رویہ کے وہ غلام ہیں ان کو بنا کے بڑی زیاتیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں ظاہر ہے جب اللہ کی فرما برداری ہوگی تو ایسا بندہ دنیا میں فساد نہیں کر سکتا سیاتی نہیں کر سکتا کسی کا حق نہیں مار سکتا کسی پر ظلم نہیں کر سکتا قتل نہیں کر سکتا لیکن لیکن جب اس کا اللہ سے تعلق ہی نہ ہو تو پھر وہ اپنے مفاد کے لیے بڑے سے بڑے دیکھو کس طرح لوگ قتل کرتے ہیں کرسی کے لیے قتل کرتے ہیں دولت کے لیے قتل کرتے ہیں یہ فساد برپا کرنا قتل و غارت گری فرمایا یہ ان لوگوں کی عادت بن جاتی ہے یہ فساد برپا کرتے ہیں یہ ہیں وہ فاسق جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑنا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کرنا توڑنا اور زمین میں فساد برپا کرنا ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت کی بجائے گمراہی حاصل کرتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آگے فرمایا الاحمل خاص الخاسرون یہی ہیں خسارہ پانے والے اللہ تعالی نے تو یہ کتاب ہدایت کے لیے بھیجی ہاں اور ان ظالم نے ہدایت کے بجائے گمراہی حاصل کی اور یہ ہیں یہ ہیں خسارا پانے والے اور ہدایت حاصل کرنے والے تین سفتیں خسرت بیان کی ہیں جو قرآن سے گمراہی حاصل کرتے ہیں اچھا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے اس خسارے سے بچنے والے بھی ہیں قرآن مجید میں بہت سارے شواہد ہیں آیات ہیں ولصر انََََََََََسانفی خسردین آمن و امل صحات و تباس و بحق و تواس و بصبر خسارے سے بچنے والے کون ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جن کا ایمان صحیح جن کا عمل عمل صالح و توا بالحق حق کی تلقین کرتے ہیں حق کی دعوت پیش کرتے ہیں و توا حق کے لیے صبر کرتے ہیں سبحان اللہ حق پر استقامت اختیار کرتے ہیں تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں فرمایا جن کا زندگی کا یہ رویہ ہے وہ خسارے سے بچتے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ ہیں ہدایت حاصل کرنے والے ان کی صفات بھی عیسائیت میں بھی ہے اور بھی قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو ہدایت یہ صورت کے شروع میں بھی خدل متقین ہے نا اگے ایمان والوں کی صفات مطقین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور بھی متعدد مقامات کے اوپر صفات بیان کی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خسلتیں بھی بیان کی اور ساتھ میں فرمایا دل و بے کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ اس قرآن سے گمراہ بھی کرتا ہے نہیں گمراہ وہ ہوتے ہیں جو خود نا فرمان ہوتے ہیں ازاغ اللہ جب وہ ٹیڑے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ٹیڑا چلاتا ہے فلما زاحو جب وہ ٹیڑے چلے فرمایا ازا اللہ میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی اصول یاد رکھیں ایسے تمام مقامات پر مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدائیں دیتا ہے یہ سدائے اللہ کی طرف سے جیسے ختم اللہ ہو اللہ کلو بہم یہ سدائے اللہ کی طرف سے یہ اعتراض نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جی مہر لگا دے تو بندے کا کیا قصور ہے یہ ہے نا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے مور لگا دیا اب ہمارا کیا قصور ہے جی اگر ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہم صحیح نہیں کام کرتے تو نہیں اللہ تعالی نے اس کے لیے وضاحت فرما دی ہے اپنے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالی پھر ایسے لوگ اللہ تعالی کسی کو روکتا نہیں ہے سب کے لیے ہدایت کھلی ہے رستے کھلے ہیں اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین نے لیکن لیکن جب بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا انکار مسلسل انکار مسلسل انکار اللہ تعالیٰ پھر اس انکار کی صدا دیتا ہے آخرت میں تو دے گا نا بہت بڑی صدا دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صدا دیتا ہے دنیا میں اس کی سزا یہ ہے سمجھ آ ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہے یہ اعتراض کا جواب سمجھ آ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یہ سزا کی کیفیت ہے نو اللہ ما ماتول ہاں؟ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ پھرتا انسان غلطی کرتا اور کرتا ہی چلا جاتا ہے اور ایسا غلط رویہ اختیار کرتا ہے کہ پھر اللہ سزا کے طور پر اس کو محروم کر دیتا ہے ہدایت سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اگر دوز کی سزا دے گا تو یہ بھی کوئی یہ ظلم نہیں ہے اگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہلے موقع دیتا ہے جب وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس اس کے بارے میں جی زیادتیاں کرتے ہیں جرت پیدا کرتے ہیں اور انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے یہ صدا کے لیے بیان ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کئی تکفرون فرون اب بلّاہ وکن تم امواتن فاہ یا سم کم سما یومی تو کم سما ترجعون کئی فتح فرون کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ وکن اور تھے تم امواتا مردہ فحیا پس زندگی تھی اس نے تم کو سما یمی تو پھر موت دے گا وہ تم کو سما یوہی پھر زندہ کرے گا وہ تم کو سما الیہ ترجاون پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اللہ اکبر اب اللہ تعالی خافروں کے رویے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم انکار کرتے ہیں اور یہ انکار کر سکتے ہیں ان کے پاس ہے کوئی دلیل اس کفر کی اس انکار کی, ہاں کی فتح فرونا یہ یہ اللہ تعالیٰ ایک تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے کفر کرتے ہیں یہ لوگ وکم تم اموات انفاہ ان ظالموں کو ذرا ہوش نہیں ہے کیا, کیا تھے تم کیا تھے تم کوئی حیثیت نہیں تھے آج بڑا جم تم بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہو اعتراض کرتے ہو قرآن کے اوپر اپنی عقلیں پیش کرتے ہو تاویلیں کرتے ہو اور جناب بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہو اور ظالموں تم ہو کیا تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں کن تم امواتن تم تو مردے تھے مردے کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری ایک ایسا حل عطاسان اللہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا وہ وقت یاد کرو کہ تم تم پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں تھے تم اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ تم کس حال میں تھے کس حال میں تھے اس زندگی میں آنے سے پہلے تم کس حال میں تھے اس کا ذکر ہی کوئی خاص ذکر نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ذکر اگر کیا جائے تو وہ تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری پیدائش ہوئی کیسے ہے ہاں؟ تم ماؤں کے پیٹوں میں پہنچے کیسے ہو کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ تمہاری پیدائش کا ہوا اور اس سے پہلے تم کیا تھے ہاں؟ جب جب جسم کے اندر روح نہیں ہوتی تو پھر وہ حیث حس... وہ کیفیت ایک موت کی کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے موت سے اس سے پہلے کی زندگی جو ہے یا پھر مطلق انسان یعنی تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز کوئی حیثیت کوئی مٹی جہاں سے اس نے پیدا ہونا تھا ہاں جی پتھر مٹی یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے بھی اموات کا موت کا لفظ استعمال کیا ہے اموات غیر و وما يشعرون ارون اسون یعنی جو کافر جن بتوں کو پوجتے تھے پتھروں کو خدا بنا کے رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھروں ایسے بتوں کو اوپر بھی اموات کا لفظ استعمال کیا یہ مردے ہیں یہ مردے ہیں اموات کن کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس جگہ پر ان ان بتوں کو ان پتھروں کو تو اس حیثیت میں کہاں تھا کیا تھا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کیا یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی وہ کیفیت ہاں جی وہ کیفیت جس میں رو نہیں ہے اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے فرمایا تم تم انکار کرتے ہو اور تمہاری حیثیت انکار کی تم ذرا دیکھو تو صحیح تم ہوتے کیا کس کیفیت میں تھے پہلے تم مردے تھے زندے نہیں تھے روح نہیں تھی کچھ نہیں تھا کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری فاہ کم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے مراحل سمحان اللہ جتنے مرحل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے تمہاری پیدائش کے ان مرحلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رو پھونکی تمہیں زندہ کیا زندہ کیا پیدا کیا بچپن جوانی پھر اب پوری عمر کو پہنچے عقل پوری اللہ تعالیٰ نے کی یہ سارا کام اللہ نے کیا ذرا وہ وقت یاد کرو پیدائش سے پہلے کا پھر ماں کے پیٹ میں کیا ہوا پھر پیدائش کس کیفیت میں ہوئی پھر تیرا بچپن نہ تو سمجھتا تھا ماں کا دودھ پیتا تھا تیرا عقل تیرا شعور کس کیفیت میں آج تو بڑی باتیں کرتا ہے اور اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے ہاں تیری حیثیت کیا ہے یہ, یہ اس کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ذرا اپنی کیفیت پر غور تو کر تو انکار کرے کن تم امواتن تم مردے تھے فاہیا کم اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی پھر سبحان اللہ اچھا یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جن کو سارے ہی مانتے ہیں کافر بھی مانتے ہیں جو بھی کیونکہ سب بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سامنے پیدا ہوتے ہیں پھر موت کو بھی سب مانتے ہیں کہ سب کے سامنے مرتے ہیں ہاں جی مسلمان بھی مرتے ہیں غیر مسلم بھی مرتے ہیں موت کو بھی سب مانتے ہیں پیدائش کو بھی سب مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان دو چیزوں کا ذکر کیا پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو جن کا انکار کر دیتے ہیں سما کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مارنے کے بعد اللہ پھر تمہیں زندہ کر لے گا سما علیہ ترجاؤن پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے دیکھ دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر ہوگا اس کو نہیں مانتے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی جن کو سب مانتے ہیں اور پھر دو ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا انکار کرتے ہیں بات کیا سمجھائی کہ جب ان چیزوں کو تم مانتے ہو تو پھر اگلی چیزوں کو بھی مانو بے وکوفو انکار نہ کرو انکار کی تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اگر اس کی اس کا انکار کرتے ہو تو پھر پھر اپنی پیدائش پر ذرا غور کر لو ذرا بالانا مسلم و خلقا ہاں یہ گیا نا قبرستان میں وہاں سے ہڈیاں اٹھا کے لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے ان کو مسلنا شروع کر دیا اور وہ ریزا ریزا ہو کے زمین پہ ہڈیاں گرنا شروع ہو گئیں <laughs> کہتے ہیں کہ آپ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں جان پڑ جائے گی یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ان کا حساب ہوگا حشر ہوگا ان کے لیے جنت ہوگی یہ دیکھو آپ کے سامنے میں اس کو اس کو مسل رہا ہوں اور یہ بھر بھر کے اور ذرا ذرا بن کے زمین پہ گر رہی ہیں تو کیا اس کے اندر عقل کی دلیل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زندہ ہو جائیں گی ہڈیاں کالا میلام رمیم کون زندہ کرے گا ان کو جبکہ اتنی بسیدہ ہو چکی ہیں ان کے اندر جان کوئی نہیں ہے ذرا ذرا بن کے گر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل مرہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور آپ تو تیرے ہاتھ میں ہڈی ہے اور ظالم ذرا اپنے اللہ تعالیٰ اسی کی تخلیق کی بات کرے خلقہ ذرا تو اپنی پیدائش پر تو سوچ تو کیا تھا اب تو تیرے ہاتھ میں ہڈی ہے بتا تیرے اوپر ایسا وقت بھی آیا تھا نا کہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا جس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کہ وہ دوسری بار بھی پیدا کر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں تو انکار کرنے والے استحضاء کرنے والے قرآن کا مذاق اڑانے والے قرآن کی تویلیں کرنے والے ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے اور ان کی بات کسی اصول اور دلیل کے اوپر نہیں ہے پہلے یہ بیان کیا اور پھر اس کے بعد تعجب کے طور پہ یہ واضح کیا کہ یہ ظالم انکار کس طرح کرتے ہیں اگر یہ لوگ یہ تخلیق کا معاملہ موت کا معاملہ یہ ساری چیزیں بے بس ہیں بے بس ہیں ہاں؟ کوئی اپنے آپ پیدا ہوا ہے ہاں؟ کسی نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے موت ہے ہاں جی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار اس رب کے قرآن کا انکار یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے خلق القم ما فل ارز اللہ وہ ذات ہے خلق القم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے معل جو کچھ ہے زمین میں جمی آ سب کا سب سم مستب پھر متوجہ ہوا ال آئے آسمان کی طرف فصواہ پس برابر کیا ان کو درست کیا ان کو سب آسماوات سات آسمانوں میں واہ واہ بیکل شعین علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس رگو کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے تم سے پہلے جتنے تھے ان کو پیدا کیا جی وہی تمہارا رب ہے وہی تمہیں رزق دینے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بیان کی ہے تو آگے اسی زمن کے اندر مزید یہ آیت بھی شامل کر دی ہودی کا لکما فل عرض جمی آ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کر دیا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اللہ نے زمین پر تمہیں لا کے آباد کیا ہے تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں تمہارا کھانا پینا اس زمین میں تمہارا پہننا اس زمین میں تمہاری ہر چیز جو بھی تمہاری ضرورت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اس زمین کے اندر رکھ دیا اور تمہارے لیے ساری چیزوں کو بنا دیا اللہ اکبر اسی سے اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا منہا خلقناکم ناکم وفیحہ نعید و کم منہا جو تارا تن اخرا اسی زمین میں دفن کیا اور اسی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا زمین میں اب لوگ سمجھتے ہیں بعض نے اسے یہ مانا مراد لیا کہ جی جو کچھ زمین میں ہمارے لیے یہ حلال و حرام کے مسئلے تو لوگوں نے بنا لیے خام خواہ بات چیزوں پر پابندیاں لگا دی دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے جو کچھ زمین میں رکھا ہے وہ سارا تمہارے لیے سب ٹھیک ہے سب حلال ہے جو چاہو کرو جو چاہو کھاؤ پیو جیسے چاہو ایش اڑاؤ قرآن مجید کی عسایت کو پیش کر کے بعد لوگ یہ معنی مفہوم مراد لیتے ہیں کہ خام کی پابندیاں لگا رہے ہیں خام کے حلال حرام کے ضابطے مقرر کر رہے ہیں عوامر نواہی یہ فلاں ٹھیک ہے اور فلاں غلط ہے ہاں جی یہ پابندی ہے وہ پابندی ہے حالانکہ اللہ نے کہہ دیا جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا جو مرضی کرو نہیں یہ معنی نہیں ہے ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک نظام بنایا ہے ایک ضابطہ بنایا ہے اپنے نبیوں کو بھیج کے اپنی کتابوں کو بھیج کے اپنی شریعتوں کو مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ضابطے میں لا کر اس کا پورا ایک نظام مقرر کر دیا ہے کہ بھائی یہ اس کو استعمال کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ویسے ہے سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے یہ سورج ہے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے یہ سردی ہے گرمی ہے موسموں کی تبدیلی ہے یہ جو بھی ہے جو بھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے ہی فائدے رکھے ہیں ہاں؟ یہ تمہارے لیے لیکن اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس ضابطے کے مطابق تم نے زمین کی ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ تمہارا جو چیز چاہے اس کے مطابق کریں سماسم آئے پھر متوجہ ہوا اللہ آسمان کی طرف سب آسماوات پھر اللہ تعالیٰ نے سات آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے طہ طباقہ کا لفظ بھی ہے یہ تہ بتے ان کو سات آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو بنا دیا تشکیل دے دیا اس میں عصایت میں قرآن مجید یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی ہے پھر اس کے بعد آسمان بنایا ہے اس کے بعد آسمان بنایا ہے قرآن مجید کی متعدد صورتوں کے اندر یہی کیفیت بیان کی گئی ہے قلعین کم لقفرون بلدی خلق الرد فی عمینِ و تج الدادہ ذال کرب العالمین وجع فیحہ من فوقحہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو دو دنوں میں بنایا پھر زمین کے اندر ہم نے پہاڑ بنائے چیزیں بنائیں وہ دو دنوں میں بنائیں پھر اس کے بعد سورہ یہ حامیم سجدہ کے اندر ہے پھر پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اس کو بھی دو دنوں کے اندر بنایا کل چھ دنوں کا تذکرہ سورہ حمیم سجدہ میں اس طرح ہے دو دنوں میں زمین دو دنوں میں آسمان دو دنوں میں پھر باقی ساری چیزیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیں ایک آیت میں سورہ نازعات کے اندر ہے ول اردا بادہ ضال کا کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا ان ان اس جگہ پر ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے بنایا اب ان ساری آیات کو جمع کر کے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہلے بنائی ہے آسمان بعد میں بنایا ہے لیکن زمین کو پھیلایا زمین کے اندر سے اگانے کی صلاحیتیں اور یہ سارا سسٹم نظام جو انسانوں کے لیے یہاں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جن کو آباد کرنا تھا ان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورتیں تھیں ان ساری ضرورتوں کو زمین کے اندر رکھا یہ آسمان کے بعد بنایا دو یہ گل چھے دن ہیں دو دن میں زمین دو دن میں آسمان دو دن کے اندر پھر زمین کے اندر یہ صلاحیتوں کا پیدا کرنا پہاڑوں کا بنانا اس کے توازن کا قائم کرنا اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دو دن کے اندر کیا یہ کل چھ دن اس طرح بنتے ہیں اس طریقے سے ساری آیات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اللہ اکبر وہ و بک الشعین علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہاں؟ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تم کر لو جتنی ریسرچ کرتے ہو آسمان کے بارے میں ابھی تک دنیا جہاں پہنچ چکی ہے اپنی تحقیقات کے بعد کہ جی کائنات کتنی بڑی ہے اس کی وسعت کتنی ہے آسمانوں میں کیا ہے زمین میں کیا ہے ابھی تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہر چیز کو سمجھ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ یہ تحقیقات کا سلسلہ دن ب دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جتنا زیادہ تحقیق کرتے ہیں اتنا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے کوئی اس بات کا آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا اس کائنات میں کیا کچھ ہے یہ سارا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے وہ بک الشعین علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے علم کا احاطہ صرف اللہ کا نے کیا اور اللہ کا علم ہے اس کے علاوہ کوئی پورا علم جانتا ہی نہیں ہے پھر اس سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اور ان کی وسعتیں ان کی پہنائیاں ان کے اندر جو قوتیں جو صلاحیتیں جو کچھ رکھ دیا है? وہ اتنا بڑا علم رکھنے والا رب اس نے یہ قرآن دیا ہے وہ علم رکھنے والے رب نے یہ علم تمہارے سامنے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے है? اور تم اس کا انکار کرتے ہو اس کو بگاڑتے ہو اس کی طویلیں کر کے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے ہاں یہ ایک سوال بھائی نے کیا سمتوا علسمائے پھر مستوی ہو گیا آسمانوں پر استوا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے متوجہ ہونے کی جبائے مستوی ہوا یہ ترجمہ درست ہے یہ میرے بھائی نے ماشاءاللہ اس نے پڑھا تو ہے اور لیکن اس کی وضاحت میں کرتا ہوں دیکھیے استوا کا جو لفظ ہے نا مفسرین نے اس کو متعدد معنوں میں استعمال کیا ہے استوا ولما بالاغ اشد ہُ <وَسْتَوَا> جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا جوان ہو گیا وسطوا سے یہاں کیا مراد ہے کسی چیز کے کمال کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استوا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کے لیے استعمال ہوا یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے لیے بھی ان کی جوانی کے لیے یہ لفظ قرآ مجید میں استعمال ہوا ہاں اللہ تعالی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ دو سلے آئے ہیں ایک اللہ ہے اور ایک الہ ہے اللہ سلا آیا ہے رحمان ورش استبا رحمان نے ارش پر قرار پکڑا ٹھیک ہے جی یہ مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی یہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ اس کا ترجمہ جو ہے نا جی متوجہ ہونے کی بجائے مستوی عرش پر مستوی ہونے کا ترجمہ کریں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ جب علا کا علا کا سلا آیا ہے تو اس کو ارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الرحمن العرش استوا۔ رحمان عرش پر مستوی ہوا قرار پکڑا لیکن یہاں الہ ہے سم مستبا الاز سماعے مائے سبحان اللہ محمد بن صحلیہسمین کی تفسیر میں میں نے یہ ساری بحث پڑھی ہے ماشاءاللہ وہ عقیدے کے امام ہیں اور صفات کے مسئلے پر جتنی بحث وہ کرتے ہیں شاید اور کوئی نہیں کرتا انہوں نے یہ بحث کی ہے مستویٰ الاسمائے الا جب سلا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آسمان کی طرف اللہ آسمان پر کبھی مستوی نہیں ہوا اللہ نے آسمان پر کبھی قرار نہیں پکڑا اللہ مستوی ہوا ہے عرش پر وہ اللہ کے سلے کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے سم الرحمن ارحمان ولل ارشت وا اللہ کے ساتھ ہاں؟ تو اللہ رحم رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اس نے عرش پر قرار پکڑا یہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے ساتھ لیکن جب آسمان کے لیے استوا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں ہم توجہ کرنا قصد کرنے کا معنی کرتے ہیں اور یہ معنی نہیں کرتے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے استوا کیا آسمان پر اللہ تعالیٰ نے عر... یعنی قرار پکڑا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کبھی قرار نہیں پکڑا تو یہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے بات ماشاءاللہ اس نے پڑھی ہوئی ہے استوا کا پڑھا ہے لیکن اس کی تفصیل سمجھنی چاہیے ابن کثیر نے اور معصور تفصیلوں کے اندر تقریباً سب نے یہی معنی کیا ہے کہ سم مستبا پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تب متوجہ ہوا اللہ نے قصد کیا آسمانوں کی طرف آسمان کو بنانے کا اور اس کا بانا واضح ہے فسبا ہنا سب یہ واضح کر دیا تو جب اللہ کے ساتھ استوا کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی قصد کرنے کا ہوگا اور جب علا کے ساتھ عرش کے لیے استباع کا لفظ استعمال ہوگا تو عرش پر قرار پکڑنے کا معنی کیا جائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ واللہ واللہ واللہ